نماز ہے اس کو سلاۃ السطا کیوں کہا گیا کیوں اس کا نام سلادہ رکھا گیا اس کو جواب دیا جائے گا اس میں لوگوں کے دو قول ہیں دو قل یہاں ذکر کیے ہیں پہلا قول تو یہ ہے جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ دو نمازیں رات کی ہیں یعنی اندھیرے کی ہیں اور دو نمازیں اجالے کی ہیں ٹھیک ہے یعنی فجر اور ظہر یہ دو دن کے اجالے کی ہیں اور پھر دو نمازیں تاریخی کی ہیں یعنی مغرب اور عشا تو ان دونوں کے بیچوں بیچ جو باتیں ہوتی ہے جو نہیں تو کل دن ان کا اجالا ہے اور نہیں رات کی تاریخ کی ہے وہ کیا ہے سنات الر ہے ایک قول کے مطابق کس وجہ سے سلات السطا کہا گیا کہ ایک طرف دو نمازیں دن کے اجالے کی ہیں اور دوسری طرف دو دو دو نمازیں رات کی تاریخی کی ہیں تو بیچ میں جو واقع ہے وہ کیا ہے سلات السر ہے تو اس لیے اس کو کیا کہا گیا سلاۃ ٹھیک ہے جی ایک بار دوسرا یہ ہے خلاصے کے طور پر دوسری وجہ یہ سمجھے کہ اس میں یہ ہے کہ یعنی نمازوں نمازیں کیوں فرض ہوئی ان کے لیے بنیاد کیا تھی اس کے حوالے سے حدیث ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے جو پڑھی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام علیہ نے دو رکھتے پڑھی تھی شکرانے کی ایک تو ان کی توبہ قبول ہوئی تھی اور پھر چونکہ وہ رات اور تاریکی کا وقت تھا جب ان کو دنیا میں چھوڑا گیا تھا اس گناہ کی وجہ سے جس کے مسئلہ جنت سے نکالا گیا تھا تو دنیا کے اندر تاریکی تھی اور پھر ان کی توبہ بھی قبول ہوئی اور وہ تاریکی بھی چھڑ کر سب وہ روشن ہوئی تو انہوں نے دو رفتیں شکرانے کی پڑھی ایک رقط تو اس لیے پڑھی کہ یعنی تاریخی روشنی میں بدلی اور دوسری رقط یعنی اپنے توبہ کا قبول ہونے پر تو وہ جو دو رفتیں پڑھی گئیں ان دو رقطوں کو فجر بنا دیا گیا وہ دو رقطیں فجر کی بن گئیں پھر جو ظہر کی نمازیں ہیں ظہر کی جو چار رقطیں فرض ہیں تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہاں تو اگر چیز ہاف کا تک کرا لیکن مشہور اور جمہور کا جو مذہب کے مطابق ہے وہی ہیں کہ مذہب ہونے والے جو پیغمبر تھے حضرت علیم کے بیٹوں میں سے صدر اسماعیل تھے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ السلام کی جو قربانی کی گئی اور حضرت اسماعیل کی قربانی کے بعد حضرت اعدم علیہ صلاحت میں جو شکرانے کی چار رقطیں پڑی ہیں اس میں بھی پھر تفصیل ہے کہ چار رقطیں کیسے پڑیں کہ یعنی ایک تو اس لیے چار رقطیں پڑیں ان میں سے ایک رقت تو اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کے شکر شکریہ میں دو رقطیاں ادا کی ایک رکت ادا کی اور دوسری رقط جو ہے اپنے بیٹے کا جو غم تھا کہ اس کو پریشانی یعنی اس وجہ سے اگر اس کو بھی پریشانی نہ ہوئی ذبح ہونے میں اس کو غم سے نجات ملی اور تیسری رقط جو اپنی خواب تھی جس کو ابھی تک تسلی نہیں ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ صلاحۃۃ وسلم الخرا چل گیا کہ واقعی وہ خواب سچا تھا اس کے شکرانے میں اور چوتھے نمبر پر آپ آپ علیہ السلۃ والسلام نے ابراہیم علیہ السلات نے جو چوتھی رکت پڑھی اس صبر کے شکریہ میں کہ اپنے بیٹے کو جو صبر ہے تبارک نے ادا کیا اس پر وہ جو چار رکھتے شکرانے کی پڑی وہ چار رختیں کیا بن گئیں ظہر کی ظہر کی چار رکتیں بن گئیں ٹھیک اس کے بعد جو عصر کی نماز ہے عصر کی نماز کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت وزیر علیہ السلات وسلام جس کی ایک وہ ہے سورہ بخارا کی آئے تھے والے کہ جب وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور وہ بالکل یعنی لوگ سب ختم ہے پوری کی پوری بستی کیا ہوگی تباہ ہوئی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دیا سو سال تک ان کو یعنی موت دے دی اور پھر اس کے بعد جب ان کو اٹھائے گا تو ان سے پوچھا کہ کتنا حساب ہے کم لگے گا دوبارہ کیا شکرانے کی چار رقطیاں لگیں تو ان شکرانے کی چار رقطیں وہ کیا بن گئیں اصل کی نماز بنی ٹھیک اور چوتھے نمبر پر مغرب کی نماز ہے مغرب کی نماز یہ کہ داعود علیہ صلاۃسلام سے جو لروش ہو گئی تھی وہ کچھ بھی تقسیلات نے سلح سواد کے اندر بھی پڑھی ہے کہ جو ان سے ترس سردر ہوئی تو اس پر وہ متنوع ہو گئے پھر اللہ تبارک و تعلق سے جب یعنی انہوں نے اس سے پار اللہ تعالیٰ نے جو کو معاف فرما دیا تو انہوں نے چار رقط شکرانے کے پڑھے پڑھنے چاہے لیکن پھر کسی رقط میں تھک کر انہوں نے کیا کر دیا یعنی اپنی نماز کو کویں پر مکمل کر لیا تو ان تین رقطوں کو کیا قرار دے دیا گیا مغرب کی تین رقطیں قرار دے دیا گیا رہ گئی عشاء کی نماز تو عشاء کی نماز پڑھنے والے سب سے پہلے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو سب سے پہلے نماز اس لیے عشاء کی نماز کے بارے میں تعطیلات بھی آتی حدیث کے اندر ٹھیک آ... ہے <تصح> ایت کیا ہے جیس میں آتا ہے کہ اس نماز کی وجہ سے تمہیں بکیوں پر کیا دی گئی فضیلت دی گئی یعنی خاص طور پر تمہیں یہ بھی نماز کے بارے میں آتا ہے تو اب اس پر اقتدار کی وجہ پوچھنی ہے کیا ہے تو کہتے ہیں کہ پہلی نماز جو پڑھی گئی کہ وہ فجر کی نماز تھی اور آخری جو نماز پڑھی گئی وہ کون سی نماز تھی عشا کی نماز یعنی پہلی نماز پڑھی ہے حضرت آدم نے جو فجر کی نماز کی آخری نماز آخری چغم پر پڑھ رہے ہیں تو اب پتہ چلا کہ ان شروع والی نماز فجر کی ہے آخر والی نماز کون سی ہے ایشا کی ہے تو سینٹر میں کون سی آتی ہے صرف اور صرف اثر آتی ہے فجر اور ظہر ایک طرف مغرب اور اشاع ایک طرف تو سلاۃ الوسطیٰ کون سی رہ جاتی ہے سے مراد ال سلاۃ تو یہ دوسری وجہ ہے جو یہ کتاب کے اندر کتاب کے سے صرف اتنا لکھا ہے البت حضرات نے پھر اختلاف بھی کیا ہے بعض حضرات نے کہا کہ یعنی ایک تو یہ کہ حضرت اس کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے حضرت ابراہیم نے جو چار حرفیں پڑھی تھیں تو حضرت اس نہیں تھے بلکہ حضرت اسماعیل تھا دبا ہونے والے پھر عصر کی نماز کے حوالے سے یہاں پر یہ کہا کہ حضرت وہ زہر علیہ السلاۃ والسلام کا کہ انہوں نے جو شکرانے کی نماز پڑھی تو بعد رات نے کہا کہ نہیں حضرت اور زہر نہیں بلکہ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے کیا دیا یعنی ان کو کہا ہے پھینکا مچھلی نے دوبارہ اپنے پیٹ کے اندر لینے کے بعد حکم ہوا تو اس وقت نے جب اس روح صحت اپنے چار لڑتے جو ہے وہ پڑھی نبصر کی نماز کی اور مغرب کی نماز کے حوالے سے بھی اختلاف کیا بعض نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت عیشہ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں شکرانے کی جو ہے وہ تین رکھتے کیا کی ہیں ہیں اس میں ایک اپنی ذات الت کی نفی میں دوسری اپنی والدہ کی الوحیت کی نفی میں کسی اللہ تبارک کی الوحیت کے اس بات میں تین لرتیں ادا کی اور چوتھے نمبر پر ہم نے کہا کہ حضرت حضرت عشاء سے مال پڑی جس میں بھی में اختلاف کر کے یہ کہا کہ حضرت حضرت وسلم نے نہیں حضرت مسا علیہ وسلم نے چار لرتیں پڑھی ہیں وہ حضرت مسا علیہ جو آپ کے سامنے کتاب میں ہے، اس کو دیکھیں، وجہ دو، وجہ بیان کی ہیں کہ کو کیوں کہا گیا دیکھیے گیا یہ درمیان واقع ہے رات کی دو نمازوں اور, من اور دن کی دو نمازوں کے درمیان اور دوسرا دوسروں نے يقول ان کی توبہ قبول بھی ایندل فضل کے وقتیں دو رکھنی پڑی دو رکھتے ہیں تاریخی وجہ سے اور دوسرا توبہ کا صبح پسی فجر کی نماز ہوئی اور پھر دیا دیا گیا اس لیکن یہ ایک مذہب ہے بازارات کاشا کا لیکن صحیح بات یہ کہ جب ملک کا بول یہ ہے کہ جو ان الذور یزور کے وقت کہ صل اللہ علیہ ابراہیم و رباط من ابراہیم و اسلام میں چارتے بڑی فضیلت ہے سورۃ الذاری کی نماز ہوگی فبعث عزر فقیل له قصدا کیا گیا حضرت عزر کو فقیل له قصدا پوچھا گیا کم نبتا کہ کتنا عرصہ تمہیں نہیں ہوئے ہے قال یومن نے کہا کچھ دن فراشم سے یہ کچھ دن تو پھر جو بھی شکرانے کی پڑی الگ کی نماز کی نہیں اچھا نمبر چار بہت مغرب اور حضرت اما حضرت داود علیہ السلام کی کو معاف کیا گیا ان کی جو غزش تھی حسن عدر سیاد المقرن کے اللہ انبیاء کی غلطیاں نہیں ہوتی مغرب مغرب کے وقت فقامہ کھڑے ہوئے ہر بار کافم سات رکھتی پڑی لیکن تھک گئے پستا رہے سگے تیسری میں کیا ہو گئے بیٹھ گئے کہ جنہوں نے شاہ کی نماز پڑھی وہ ہمارے بس کس وجہ سے کہتے ہیں کہ کیا ہے کس وجہ سے اس لیے کہ نماز پہلی کب پڑھے گی پہلی کس نے پڑھی حضرت اعظم نے پڑھی پہلی جو نماز ہے وہ فجر کی اور آخری جو نماز ہے وہ کون سی عشاء ہے تو ان, اب ان کے درمیانی نماز دیکھ لی جائے تو اثر کی ہی نماز بنتی ہے اس لیے کہہ رہے ہیں ممتحی کہ یہ ہمارے دیکھ درست معنی ہے پڑھا صبح صبح اگر پہلی نماز جو ہے وہ صبح کی ہے وہ آخر اعلیٰ عشا اور آخری نمازہ در اشار کی ہے فالوستا فیما بین القولہ والآف رضی اللہ نمازوں دوسری نمازوں جو نمازہ در کی ہے فلی کا قرمہ تس کچھ و جس نے کہا کہ انسلہ ربوستا صلی اللہ سر آدھا قول و بیلیفہ ربیوسف و, و محمد رحمہ اللہ تعالی و آفرز و اولن الحمدللہ لکن عالمین جی